الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم على آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل وقال <تصفيق> <تصفيق>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 معزز دوستوں بزرگوں بانیا نا نے محفل مہمانہ گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دہلا شریف دی ہمیں لمبی خاتم ہی علیہ التحیت و شنا س عاجزانا معتبانا فریاد ہے کہ حق تعالی جل شانہو ہر قسم دی معسیت اور نافرمانی تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے اطاعت دی دولت و مالا مال فرماوے برادری مکرم خبلا محمد راشد صاحب کے بھانجے محمد سکلین صاحب تقریب شادی کے اندر اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا گیا ہے مولا سونا اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے شادی بخیر انجام فرما اور دین حق کی دی برکت نال اس جوڑے نو شریعت محمدیت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق وقت کرنے کی توفی کتا فرماوے تھوڑا مختصر تمہید دے اوپر اتفاق کرنے ہوں میں اپنے موضوع والے جان کی اجازت جناب دے سامنے جس موضوع کا انتخاب کر کے بیان کرنا اس کا عنوان ہے مومن کی کامیابی اور ہے منافق اور کافر کی کامیابی اور ہے یعنی جناب نوے سمجھاو گا کہ دارائن کے حوالے لوہان جہان دے حوالے نال مومن دی کیا کامیابی ہے اور کافر اور منافق کی کیا کام کامیاب بالعموم ہر بندہ اچاہت رکھد ہے وہ میں کسی حالت وہ چاہت رکھ لے کہ میری دنیا بھی کامیاب ہو وقت تھوڑا گھنسا لفظ تھوڑے بلے سا مانا جوکہ لے سا توجہ نال باؤ یہ اڈے اڈے اگاں پیچھا دیکھ لیں بس کر دیو توجو میرے والے پاس خوشہ لاکھ بہار ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ میری زندگی کامیاب ہوا اگر چاہت ضرور ہے لیکن چاہت دے مطابق ہر کئی عمل مختلف ہے تو میں اس عمل دے لحاظ نال جناب اور کو گال نہیں سمجھا کہ مومن ہے عمل نال کامیاب چ تو منافق کہ کو اپنی کامیابی سمجھا وہ مراد سمجھ پان لیکن در حقیقت تو کامیابی نہیں آتی وہ اصل چباہی تے بربادی ہویا جو منافق منافق دا نئے جہان نہ وہ جہاں سب تو پہلے مومنین دی کامیابی دی گل سنیا سن تو نال نال اس دے مدد مقابل ان لوگوں کی گل اپنے آپ سمجھ آئی ویسی محض ایمان تے اسلام دے دعوے دار اندروں گھوڑے انہوں دی پرکھ اور پہچان اپنے آپ سی مناسبت نال آیت قرآن دی. کی ہو آیت مومن کا کامیابی کا راز رن کیا کروں نہ ایمان لبان ہے مسلمانی نہیں لبدی مولا روم فرمائند فرمایا ہے اگر رب رسول دی نہ فرمانی کر کے بھی تک سکھ دی نیند آوے وت سمجھ زمیر مر گئی جنازے کا استمام کرزال ہی فرمائیں فرمایا اگر تب اتنی اقل ہو جس رب کی ترمانی کھڑا کرے نا آخر تر ٹھیک چ رزک بھی تو اسی رب دیا پر می عقل آنے بھی نزدیک مردہ ضمیر لوگ کو نہ قرآن سمجھ نہ, نہ حدیث سمجھ آتی ہے نہ, نہ, نہ اللہ کے دے فکیر دے یہ گھل میں وہ زمائر ادھی آیت قرآن سنتے ہیں دل دی حالت تبدیل کی فکیر جن مرید حضرت ابراہیم بن ادم ہے آپ کو پوچھا گیا آزور تھوڑی توبہ دا سبب کہ بنے میری توباد سب پاک للذین آمنوا اللہ بس آیت پاک تو دل دنیا تبدیل تھی گئی ہے اور تبدیل ہی ہو جائیے کہ اللہ حضرت مالک بن دینار آپ بھی شراب ہیں ازور تشا کتوں واپس مڑے آ فرمایات بس اتنی آیت سنیے دل تبدیل تب تھی الگرز کبلا او لوگ بھاوے گناہ پہلے لیکن مرد زمیر بے خیرت اور بزرگ فرمائیں فرمایا جتنے تک بندے دے اندر غیرت موجود ہوئے ضمیر زندہ ہے رد گیرت مر بنی یہ ضمیر ایسی ہے کہ غیرت کو جگا کے رکھ دی جنا غیرت مک من سمجھے ہن فارغ تھی گی سپارے پی پی بیٹھے ہیں. پڑھنا ہو, ہو پڑھوں تو بندے نہ بڑھنا اصل تو پیتا ہے قرآن کو تری سپارے پیتی بیٹھے ہیں لیکن بات ہی نہ انسانیت کی خوشبو نہ ایمان نظر نہ غیرت نظر آتی ہے نہ ضمیر نظر آتا ہے پتہ نہیں اصا کو بن کے بھی اور ول بھی اتنا دعوے دار ہیں مومن ہون دے تے مسلمان ہون دے آیا یت پاک سن ایمان آ سی مولا سونے دے فرمانے والی شان کیا حکم ربانی ارشاد ربانی فرمایا آتا کمر رسول پخدو وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ إِنْ ذرا جی ہو گیا اللہ مولا سونے لے اپنی مخلوق کو کامیابی دا راستہ دکھایا ہے خاص ہونا لوگوں کو جڑے مومن ایمان والے کو رب کی نے کامیابی دا دار دکھایا ہے فرمایا واگا رسول ایمان والو جڑی شہ میرا رسول دے وہ گھن بھاوے جیڑی ہووے عمل ہو ہووے سنت ہووے ارشاد ہووے اشارہ ہووے طریقہ شاید میرا رسول جہی شاید ترا رسول منا فرماوے رخ وجا کلا اللہ, اللہ تر آئے <تصفيق> اللہ دلہ سونے پکڑ والی سخڑ وی سخ پکڑ تو ڈرائے خوف رکھا او وہ آداب تو ڈرا میرے رسول دی گل بنا جڑی جی گل دا حکم دے وے او سے گتا گھتائے ذہن چلا بلائے دل چ پوائے جہی شہ تنا فرما رخ وجائے شہائے واہ مولا سونا تر کلام تو سب وہ میں مولا ڈرائے پتا لگ جیڑا بندہ اللہ سونے دے خوف دا دعوی کرے میں رب سونے تو ڈرتا وہ نشانی اے او اللہ دے رسول کا تابے دار مولہ سونے دے محبوب کا راستہ کدا نہ زی اسے راہ چل سی جیری راہ نبی سونے دکھائیے مولا سونے تو ڈرن دی نشانی آج اکثر لوگا آدھ یار تو تا ڈردا توف خدا نہیں رب ترنا یا ای لوگو رب کا خوف کرو رب ترو خدا کا بندہ ہر دعوے دی دلیل ہوتی ہے اللہ سونے دے خوف کی یہ دلیل اختیار مطابق راست لوگا نے حقیقت پائی نے ربدہ پائی رب رسول دے کلام کس ہی وہ باز دن اسا سیدھا قرآن کو آپ سمجھے سوں کہ امام دی کوئی لوڑ نہیں سمجھے سوں تے چل سوں اسا کئے واسطے کو بھی چنا بن لے سوں او میں آخیا قبلہ او جڑے رب تک پہنچے نے او واسطا تسیل نال ہی پہنچے نے جا جی بغیر واسطے دے ٹردئی بغیر وسیلے دے ٹرتا مخلوق خدا دے اندر اتنی ہمت کوئی نہیں وہ رب سونے کو پہچان گلنے رب سونے دی حقیقت پا وے اپنی مارفت کرے خدا دی قسم کر کے آنا تا کر کے تے کو میں کو صحیح مانے چ قرآن نہیں سمجھا آ سکتا جو قرآن سمجھا ہے قرآن سمجھا ہے تے کملی والے سمجھا ہے دی سمجھ چ اُنہ کو اللہ دا فقیرات دے آرے پھڑی ایسے والی شارہ فرمائے آرے پھڑی فرمائے فرمائے شدہ مدہ او زیرہ زبرہ نہ کوئی پر خاصر جا پایا نگر کا خبر نہ کوئی پر خاصر جا پایا آؤ خاصا دی گل ادرت اللہ گنا چنے آپ کے کول کچھ عرض کرے پا س اللہ ولیاں دی بڑی کامیاب زندگی ہوندی ہے تسا زمین دے رو دے کامیاب راندے ہو جو زمین ہو سبحان اللہ ہو گئے ہے جو زمین دے تلے ہو گئے سونا تسان ولیاں دا طبقہ نہ دیا پتران دا خیال نہ دنیا دا خیال نہ غم گمے نہ اہل و ایال دا خیال دنیا دی کوئی طاقت ہی آپ کو اللہ دے ذکر تو روک نہیں سکتی روک نہیں سکی کوان ایک تھوڑا اعلان یہ ہو گئے او کوئی راوے راوے سدا یار تراوے او سونا یہ تاقت جو گامیابیاں زندگی, زندگی زندگی بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب تسا کامیاب لوگ دے او نہ دے او موت تے ہر کہیں آدھی ہے مر دے او لیکن ول بھی نہیں مر دے تھوڑیا کبر بھی آبادر آدی جو تسان زندہ بیٹھو خلقت چکی ہے جو تسان ٹور بنو ت راہ ہے آپ سرکار نے فرمایا فرمایا رسان اللہ کا قرآن پڑھیا ہے وے اللہ کا قرآن فرمائد اسان اوے اوے کرنے اے اللہ دے قرآن تو اللہ دے قرآن دے راستے ت برابر بھی نہ سجے تھی ہیں نہ کبے تھی ہے سونا فرمائے ہر بندے دی زندگی ہے باویں آم ہے باوے, باوے خاص زندگی ہر بندہ گزرے ضرورت مالو متا اسباب نہ دے دے نا آم ان گلوں تو نہ آم بندہ یہاں گلوں تو فارغے نہ خاص انہوں تو فارغے دنیا دے معاملات آما نال بھی ہل خاصا بھی ہل لیکن آمان دی راد آمان دی طرض بے خاصان دی طرض بے آمان دی طرض ہو رے اصا خاصان دا طرض ہو رے او سونا تھونا کرا طرد فرمایا ایسنا طرد اصا کو جدا ہنی زندگی چن کوئی امر پیش آوه کوئی معاملہ پیش آوه کوئی کم کرنا ہو کوئی مرنا ہووے کوئی جمنا ہووے کوئی خوشی ہو کوئی کم ہو کوئی شادی ہو سارا پہلے ہر معاملے سارا تو پہلے, پہلے نبی دین دن پیش کرنے کر کھلنے آئے, آئے جو دین روکے اصا روک لینا ہے خاصا کا طرز آما طرز مولوی صاحب سہ مجبوریاں مریندیاں اے زمانہ بھی بچاؤ ماحول بھی بچاؤ معاشرہ بھی بچاؤ اے برادریاں بھی بچایا ن سہ مجبوریاں نے گل تھی ٹھیک ہے لیکن یہ لیکن اگر میں ترٹنا یہاں تہ وات برادری ویندی ہے اولاد بھی ویندی ہے بال بھی بہن زال بھی ویندی ہے <laughs> والکا کھڑی گالتا ہے نہیں رہا گل جی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں چل سکتے اے عام لوگوں دا ترجیح یا کوئی معاملہ پیش آئے او شریعت کو نہیں دے دے او اپنی برادری چل دے ماحول کھڑے دعاشرے کھڑے دن, کو دن، دی لوگی کلے د برادری مرضی کلے دن اپنی اولاد کی مرضی کلے دارے تباہو برباد سی وی کیونکہ بندہ جدہ اللہ کے مقابلے دے اندر اللہ دی مخلوق کی منے خالک کی نامے بزرگ فرمائے فرمایا ایسے بندے دا انجام رسوئیے تباہی بربادی ایسے بندے دا انجام عبرت نہ آ جڑا مخلوق دی دی ہاں آ دی دی دیکھ گل سنو دیکھ دیکھ سا مت کی دی ماری پی جنازے کھڑو تو نیت کی بابا اج کہ پرسوں تا دیا کوئی سی کی اچھا گیا جنا دے کھڑے نیت کیا پرسوں کہ بلا مائ تک ہے تے کچھ جناد نسیحب ٹھیک ہے اپنے مرد کو معاف نہیں کریں جینے کو معاف کرے گلا نہیں معاف ابا بھی بیٹھا ہوئے وہ نہیں معاف کرے وہ مرد نال د آئے جنا دے کھڑے نیت کیا ہے ہےج کنسو کل سا کوئی پڑھسی میں آخیا کبلا کیا پتا ہے اسان سڑتے ہیں اسان پانی چڑتے ہیں کیا پتہ سا کو جنگلی جانور کانے عمل جو یہ سالو سا کجنا نصیب بھی نہیں تھیندے لیکن نیت فساد دیکھ اچھا جی رن نا جی فلط کر دے تیری منجیوی ہوئی خالی پی راسی آج تھی تم تیری منجیوی اچھا دیکھ حکم خال حکم حکم خالق دا. کیوں؟ جنازے دی ترتیب جنازے پڑھنا جنازے عظمت جنازے دی حرمت، شر رسول نے لیتی او کہ نہیں اور شر رسول کتوں آئیے بڑا ہی یہ مطلب ہے حکم رب سونے دیکھنے حکومت بننے رابی مخلوق کو کرنے اے عجیب دو خلیفا لی سی نی توجہ فرمائی حکم رب نے مردی چاہت مخلوق دی من کی مننی خدا دا بندہ رب سونے واسطے کوئی کم کرنی وخلوق دا خیال آیا حکم رب دا مننا رب دی رضا من رب سونے دی رضا دی خاطر ون تا کہ گزا بھی رب سونا عطا فرماوے نظر پی ہے بندہ پی آئی دھیان پھر گئی دھیان جو تلک ہے سر نال او بندے کو سنا رات خواب نیٹا نے جزا پوری صورت ملک خریہ آیت کو نہیں جہی بندے واسطے پڑی کیتی مولا سونا ساری سورت خڑی آیت فرمایا جن پڑی آئی اجر منگے اج کلفاظ آج کر بھی حالت لگے جو پڑھتے کھڑے ہوئے لالام دی سمجھ آتی گال دی سمجھ نہیں آتی جل قوم دے سامنے پڑھ دے بیٹھے ہو بات چنگا ٹکا کے پرچے کبلا کلام خدا تے پڑھے مخلوق دی خاطر مخلوق سنمن دی خاطر رب نہ ہو جنادے میرا ایک دوست آئی کاری صاحب آئی اکثر آئی اج کل رب نے بنایا جنا تھا پڑھے نہ اگ پیچھے پھر فلانا بندہ آیا لکھا بڑا ہوا جو مخلوق دی خاطر خالف کو چھوڑے ایسا مخلوق دی خاطر متنی تاجدار کو کانڈ کی تیئے مخلوق دی خاطر شریعت چھوڑیے تین چھوڑے ایسا احکام چھوڑے لیں ایسا دنال بندی کیا ہے کوئی روڑ تے مریا پہ نہیں لپ کوئی حالت بنی پی کوئی حالت بنی پیش کنڈ مخلوق کو منائے حضرت سلمان فارسی قربان والا آپ سرکار آپ سرکار تکوے در تبکل در رب سونے تبکل رکھنے مشہور آپ دا خاصا ہی تبکل کاملن وقت آئے آپ سرکار صحابہ دھیڑا ختم صحابہ کفرمینس دنیا دا مالو متا کیوں کمیں کیوں مزدوریاں کریں ہو کیوں کٹھا کر اللہ دی ذات سے تبکل رکھ وقت آیا حضرت سلمان صاحب فرمایا اصل تھوڑے نال نہ چل سکے مہربانی کرو کئی جنگل گی نہیں نے فرمایا چلو خیر کوئی گل نہیں آپ سرکار کوئی چند اونٹ چند اونٹ چند اٹھ نال جنگل جنگل جرا ٹورن لگے یار آپ کا ارد کریں گے میں کنال میں میںری خدمت کرے سا آپ نے فرمایا نہیں تیدہ جوڑ نبنسی حضور نبنسی والی کوشش کرے سر من گربان جنگل ٹر گئے ہیکنی حدرت سلمان فارسی سرکار نے اتھا جی مخلوق خدا رنگل گریب لوگ دریا خدمت کرنے وال نے جہاں سارا تم دا اٹھے جہ سارا تو تاقا تال فرمایا نپ زبا کر کے خادم جا کھا کھا مسا مقصود تا گوشت تقسیم کرنا بننا مخلوق خدا دی خدمت کرنی ہے کیوں نہ ہوگے اے اوٹھ سونا بھی ٹھیکے وزن بھی ٹھیک چاہیے تو ٹھیکے یہ مقابلے چھٹنی کو ذبا کر لے جا گوشت زیادہ ہے گوشت ونڈنا یہ سوچ کے خاتم اٹھنی چا کی اٹھ بچا گھٹنی ذا کر کے بن لیتی ہے جہاں آپ کو پتا لگایا آپ نے فرمایا ہے وہ بے لیا Amen. Oh. اوٹھ دا حکم دے مولا نے اے نہیں فرمایا جا گوشت زیادہ رکھ دی ہوئے اے مولا نے فرمایا للت نرو تو پو فرمایا مولا سونے آخا جو جا گوشت چوکھا ہو فرمایا جی رتوا کو چوکھا پیارا ہو ڈیوائے مما بون جہاں جی مال سارا چو چوکھا پیارا ہوئے او ڈوائے فرمایا تک آخ مرنال میرے نال نبنسی ت میری مرضی کے خلاف کیا میری چاہت کے خلاف کی لہذا میری خدمت قابل نہیں لوگے گئے وقت آیا عالم نزا قریب دنیا تو کرنے وقت جنا قریب آ آپ نے ایک آپ دی بی, بی, دی بی ارض کری لجپالا یہ تھکے بیٹھے ت میں کیا کرے سا میں کف لے سا کنازے پڑھ سا آ فرمائیں فرمائیے خبر نہیں مینے تی میں جنگل سی ادھر جناز مسلمانا پوری جماعت آ سی فرمایا گبراہ نہیں میں سرکار نے آپ روح مبارک روح مبارک کب گوئی تھیں جنگل چیر کے پوری فوج پی آدی پورا لشکر پیاد پوری جماعت پی آدی حیران ہو گئی جماعت کو خبر ہوئی حضرت سلمان آخری وقت او نبی پاک سرکار دار سمجھ گئے بڑے جوش و خروش نال بڑے جذبے تجہیز تقفیم دا فرمایا بڑی شوق محبت پوری جماعت پی پڑتی ہے باہر آ کے پی پڑتی ہے اج جرے دے بیٹھے نے جیڑے مردے نے لکے تن مردے نے فارکے اے او خاطر مخلوق چھوڑی آئی اص مخلوق دی خالک مخلوق چھوڑے, چھوڑے باویں لگے بیٹھے مولا چھوڑے نے پوری جماعت بھیج اج جان جانوسا کرے سونے کو خدا کی قسم کر کے دوست یہ ماں پیو ایت آ کے بے وفائی کرو اے خدا نہ ہو جیری مخلوق تے دنال بے وفائی کرنی ہے مخلوق جیری تے کچھ چھوڑ ویسی بہترے ہیں اللہ تے ادھے رسول دی خاطر تو پہلے مخلوق کو چھوڑ دے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارا تحقیق نعرائے حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب قبلہ چشتی صاحب قاری سلطان محمود صاحب چشتی او سمجھا یہ کوئی نا؟ او کو خاصا حضرت چنتے بغدادی نے فرمایا ہے ہر عمر پہلے شریعت پیش کریں شریعت اجازت دے وے کرجن شریعت کاز اسا برادری نہیں دے تھے اسا زمانہ نہیں دے تھے اپنے تے لشکر کو نہیں دے تھے زمانے کے روخ کو نہیں دے تھے اصل یار رخ کو دے فرمایا اسا اللہ رسول دے حکم دی خاطر جو پورے جہان کو چھوڑ کے ہک پاسے باہر میں نے آئے مولا دی شان ہے مولا مخلوق کو چاہ کے سارے قدمان ساٹھ چھوڑے مولا فرمائے دے تیم میری خاطر مخلوق چھوڑیے اسا مخ... مخلوق دی مہار تیم میری ہاتھ چھوڑیے تیم میری خاطر چھوڑیے میں پوری مخلوق کو تیر خادم بنا لے ساٹھا لیکن ایمان والے اللہ رسول منع والے دی کامیابی دادا اے اللہ طریقہ دے کیا مطلب اللہ دے قرآن دے دنیا سی برادری آ سی زمان ماحول سی ماشرہ سی وہ ہر شہ کو کر دے سن لیکن اللہ رسول دے حکم کو کنٹ نہ کرے کر سن صبح اللہ, صبح اللہ. انہوں نے کامیابی در آوے کیا مطلب مومن دائے اعلانے مومن دائے فیصلہے اسطہ کامیاب تھی زو جنہ اللہ رسول دی خاطر زمانہ چھوڑنا پیا چھوڑ لے زو برادری چھوڑنی پئی چھوڑ لے زو کمبہ چھوڑنا پیا چھوڑ لے زو اسا کو حسین وانگو وطن چھوڑنا پیا چھوڑ لے زو لیکن اللہ پتا <سو> <سلام> <اللہ، والجی والسفار> <سلام> <سلام> <سلام> ہوں تد کامیاب تھی سو اسا کامیاب تا اسا دی دنیا خر سور سی لیکن وہ لوگ جنہ دے ذہن دل دماغ دے اندر اللہ سونے کا قرآن دے سمجھ دل دماغ دا طریقہ ہی خدا دی قسم کر کے آنا حدرت چنگی فرمائیں فرمایا اصا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اسا اللہ دا قرآن سمجھا ہے مولا سونے نے فرمایا ہے مولا نے تھا شرط نہیں لائی برادری دکھائے کنبا دکھائے سال بال دکھائے حالات دکھائے مولا نے کوئی شرط نہیں لائی پتا لگتا ہے حالات دے ہومل مومن وہ ویندے جن کے تاجدار مدینہ دا اشارہ ہوتا ہے مان گ <سؤال> اللہ روخ نہیں کرے گا ہمیشہ اس پاس روخ رکھے جس پاسے اللہ رسول دی, رضا اللہ رسول دا اے دی زندگی دی کامیاب زندگی حدرت بگداد کی زبان جہاں منافع مولی صحیح برادری زال مال وی جنابے والی اصا چاگ چاو جو ناراسو ساتو لو آد یار تھوڑی شادی آئی کے جناد آئی اصا کے آدھو لو آدش شادی تھی بغیر تلے خسرے نچلے ہوئے بھول تماشے ہوئے تین رسول نہ فرمانی ہو اس شادی آگے ہیں لیکن خبردار اے شادی کا دی ہو سکی ہے شادی کا مانا خوشی ہو اللہ رسول نہ فرمانی کر کے یا منافق خوش ہو سکتا ہے یا کافر خوش ہو سکتا ہے مومن جنا بھی نہ فرمانی کر پاوے وہ کدا خوشی نہیں کرے غمگین تھی غمگی کرنی کرنی اللہ رسول دی چلنا قرآن دے خلاف چلنا محبوبے خدا دے فرمان دے خلاف وط کھڑا خوشی یا کہ کافر دا کم نہیں یا کہ دا کم نہیں اے مومن دا کم نہیں ہو سکتا جو جدہ مومن کولو برائی تھی ونجے او دا دل گمکی تھی ل مومن اس ویل خوش جد مومن اللہ کے رسول تابے داری کرے نے آقا اے نامدار دی بار صحابی صاحب آیا سوال کیا تھا جن کو, آدم اس حد کے جنہ کو گناہ دا یعنی این پتہ کو جو گناہ دے نیڑے جو نہ مجھے ملسم گناہ کیری شاید میرے نامدار نے اے نہیں فرمایا سوت گنا رشوت گنا جھوٹ گنا سناب گنا نشا کرنا شراب خوری کرنا جناب گنا گناہ نہیں سنا کیوں میں دیاکے نامدار جانتے ہیں سوال کرل اے, اے, اے صاحب دل। میرے سونے نبی ایک گال اکتفا فرمائی فرمایا کم کر دل کھڑک پوے آئے آئے آئے آئے آئے آئے جا جی کم کرنے تیرا دل کھڑک پوے کیا مطلب تیرا دل دے یا رسول اللہ ملبر نیکی گیری ہے میرے آکا انامدار نے لیکیاں کے نہیں سنا آپ نے اکتفا فرمائیے فرمائیے کم کری دل و بہار ہو اس کام کو پکی پوکیے کیا مطلب میرے آکا نامدار نے شار کو پچھلی برائی تھی ویسی دل مٹھی چا ویسی ڈرن لگ ویسی اپنے آپ کو کھا سی دل لگ سنا مرادا کے مکالا ملی خن دل اطمینان خدا دی قسم کر کے <تصفح> <تصفح> آپ بھی نچ ایک دوست گل سنائیے یہ کوٹو والے پاس اکھے ساڑے علاقے شہادی یہ راج نا گبرو گبھرو شاید جی راج این ایات کا ٹائم آئے ہے ماس بٹلی آ سارا نچد کڑی توں تو نہیں ماں آ میرا پتر کو شرم ہیا کو ہاتھ مار میرے والے میں دے قابل نہ میں تو ٹر نہ سکتی تر نچن کی گال کرے گھبرو آخ اما جی بھا پٹھیا نہیں کھا باوے سیڑھیا نہیں کھا ڈو پواری نہیں کھا بڑی یہ جہنگ برویز کے نات چسب اس نپ کے اما کو میدان چلا کلا تو جرا آپ نچے نال اما کو بھی نال نالی کو بھی نچاو بندے دھی اپنی پھیو کی شادی دی ویڈیو جو آلم ہوا ویڈیو جیٹھی شادی خوش رہے سدام اس وٹ کے کند چپیٹ کاندھ ہیٹا کا نام مراد آئے خسرے نہیں ترین فوٹیاں کبلا جا آپ بھی نچے ماں کو بھی نچاو بھنی بھی غیرت نچاو خوش تھی وے نبی حدیث دے مطابق ایمان نہیں آیا آیا کرنی رب رسول نا فرمانی ول خوش تھیمنا چلنا رسول دے خلاف ول خوش تھیمنا چلنا مولا دے خلاف خوش تھی ہونا یہ مومن کا مخالفت خوش نہیں تنا خوش تھی لڑا اللہ رسول تابے داری کراس یہ خاص یہ نقطہ بنا کے لوگا دے ان لوگ یہ خاص کر جی سا بہلی اپنی شادی محفل کرا د لوگ ان کو سوال کر جنازے تب مولی te, شادی تبلی توجہ فرمائی ان ان دست جواب پڑائی کہ جی برادری ان کو آخا کرو او اللہ رسول دی برداری کے خوشی اللہ رسول دی فرمانی چونتی دی ساڑی خوشی اللہ رسول دی فرما برداری چاہیے ہر کتنا تسا مکالا مل کے خوش تندے ہو اصا دین دل کے خوش وہ قبلہ شادی خوشی ہوتا ہے پڑی بیٹھے ہیں اصا اپنے رسول وا بیٹھے ہیں وہ سونا اصل پیغمبر منے نے آئے جو پیغمبر منے نے بل تیرے پیغام کے بھی سر کٹے چل کے قتل کر کے خوش رہے ہو تھوڑے ساڈے اندر یہ فرق ہے اگلے کو سمجھ آ ویسی بھائی کیا تھا بچے پھڑن لڑنے دی لڑ ہی کوئی نہیں توجہ نے فرمائی خدا کی قسم لے حالات کی ہو تاہبال فرمائند فرمائیا حالات میں کلندر نہیں گرتا یہ کلندر دما مومن یہ تھک کلنگر دما مو م نے ایک بال فرمایا حالات قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی تو زمین پہ نہیں گرتا ہر دریا گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے پر کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں اکبال فرمانا کرایہ بھی دھا نا کوئی سمندر دریا اٹھانا پیاؤ وہ ڈھٹا نا کہنا فرمایا تو مومن تھی کہ جو حالات دا مرید بن پا جو سمندر تو دریا چ پڑھتا نہیں آئی نے فرمائی کیا مطلب اقبال کیا آخنا چاہتا ہے اقبال آتا چٹا چیٹا ہے <laughs> جو تع بھی کریںدے ماری بیٹھے لیکن ایک صاحبی گل یاد آئیے سنا اے برادری اے کمبے، اے گالیں، اے زمانے تانے اے یہ اے ہمیشہ تو مومنین نال چل دے آئے لیکن مومی تانہ میڑیا آلے پاسے کان نہیں تھرے انہیں اپنی پٹڑی سیدی رکھی میرے پاک نبی دا صحابی ہے دور الجاہلیت دے اندر جدہ اسلام دی دولت قبول نہیں فرمائی ایک عورت نال ایک عورت نال آپ دے تعلقاں غلط قسم دے دور الجاہلیت دے اندر دور الجاہلیت دے اندر اور صحابہ پاک دے بارے خبردار کہندے ذہن دے اندر خیال آوے صحابہ مولا نے اعلان فرمایا جنہیں میرے پاپ نبی ہاتھ بہت کیتی اساں پچھلے پاپ کر چھوڑے نار تکبیر نار را نئے تحقی نار چشتی جڑے نبی پاک سرکار کے ہاتھ ویت سندے آئے مولا سونے نے فرمایا پچھلے دور دورے جاہلیت ایک عورت نال تعلقات آپ اسلام داخل تھی گئے ونڈ اسی گل ونڈ سمجھے ہوئے کفر اسلام دی بنڈ سمجھے جنا کفری چن دورے جاہلی چن عورت غلط مراسم لیکن جنا کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے عورتیں بھی گئی مراسم بھی گئے وہ سگی دوست بھی گئے او یاریاں باشیاں بھی گئیاں ہک یاری محمد پاک نہ لگ گئی قربان وا اتنی طاقت کے مالک جڈاں خدا بیا ویلے کفار نے گرفتار چند گرفتار ہوئے کیا جناب صحابہ صحابہ کے پیروںگل گد کے وڈیاں وڈیاں بھاری بھرکم لڑک لکڑیاں بن چھوڑیا وڈیا بڑے, بڑے نال جڑے کپے پے لکڑیاں سنگل کو کوی چاہتے نال, کو نال لکڑ کوی چاہتے ہیں جتنی وزنی کو کٹا جا کے کنڈ رکھ جنگل وال جناب والی اپنے یار کو آزاد کر کے مالک اتنی عظیم صحت آئی دی جسمانی قربان وجہ ہی پروار جنگل چدرے ونگا عورت آ گئی ہے پہلے غلط تعلقات عورت آ کے سڈ مارے آپ سرکار نے نظر نہیں اٹھائی عورت کول آ گئی ہے عورت کیا تھی گئی متن مرد بن گئی قربان و میرے سونے نبی نے بیار جمام مردی بھی موجود طاقت بھی موجود ہر شے موجود لیکن ہر اپنی نہیں رہی عورت کیا مطلب پہلے تو میرے نال چلتا ہے میرے نالدہ جی میتیاں میں کرے نا ہوں کیا بن گیا آپ نے فرمایا پلیتی آئی او اے اجا روشنی نہیں آئی گزر لیکن ہوں روشنی ہوں چانک سہی کا پتہ لگ ہے اور سونے نبی ہاتھ چھت اے جان محمد پاک کرے ہم اپنی مرضی نال مطلب ہے جڑے لوگ نعرہ لیند میرا جی سمجھ میری مرضی انہاں دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں کیونکہ تورے جاحلیت کی گل پاک نسنے پینے اپنا جسم اپنا فرما اگے جہالت آئی اپنی مرضی نال لیند آئے سے محمد پاک کی مرضی نال لیسوں سو سونے دی اجازت ہو سی اتھا ہی لے سو تو فرمایا فرق کیا جلما پڑ گیا ہوں اپنی مرضی نہیں ہوں اللہ د رسل مرضی یہ مطلب ہے کلمے دا حق انہاں لوگ ادا کیا کلمے دا مانا بھی انہوں لوگ جے کلمے ٹکے بھی انہاں لوگ پورے کیرمے ڈٹ بھی اہ ل لوگ گئے کلمے دی شان بھی انہاں لوگ سمجھیے اصا تے محض زبان دے الفاظ سمجھی بیٹھے ہیں کلمے کو محض محض زبانی الفاظ سمجھی بیٹھے ہیں کہ بلا یہ زبانی الفاظ نہیں پیا کرے نا، پاسے یا، او نال کلمہ نہیں پہ جی بہن کلمہ, پڑ کلمہ نہ پڑھن دا وقت بھی ہے جا بندہ پڑھ بھی ہے کلمہ پڑھن تو پہلے بندے دا کردار بھی کیا جا پڑے کردار بھی اے. لے کے نلا اچھا تو پڑھ کے مکالم لکھنے فرمائی میرا پیر سلطان العارفین رفی ن فرمائد فرمائی ایسے سانی کلم ہو یار ہر کوئی پڑھتا سے زبان کلم او یارا ہر کوئی پڑھتا جتھے جمان ہو یارا چلتا پڑیے پڑیے ہوئے پڑی پڑیے ہلے سبان نوئی تلتا تلمار وہ یارا آشت پڑھتے دی کلوئی تلواروں پیر اے کل مینو پیر پڑایا باہو پہ سدا کر ہوئی کوئی نہ فرمایا جا کلمہ نہ ہی پڑا اپنی مرضی کریں پڑھ کے آیا جو ہوں خیانت لکھی تھی وحمد عربی کو کیا منہ لکھا نے فرمائی چلا وہ کلما سا پڑی بیٹھے لیکن افسوس اسان کلمے دا نہ ماننا ہے نہ تکا دے اصا کو کلم ساڑے کوگتا کیا ہے یہ پہلاوا مولا نال کو کلمہ مسلمان کا لسان سے فرمائی <laughing> کو لسنس بنا دیئے کہ بلا مولا سونا لا جائے مقابلے چ کوئی بھی آسی سارا کو کانڈ کر دے سو ایک کو نہ چھڑے سو پہلا واد رب نال محمد ال رسول اللہ, <سلام> اللہ دے محبوب نام سونا کو پیغمبر من تو اللہ دا رسول ہے اللہ دا پیغمبر بزرگ فرمائند پیغام نہیں منیا ویگمبر چیری شہ من ڈانداں خلافی ہی ڈوہ دی بے وفائی ایک پاسے قوم کتھائیں مولوی آئے کتھائیں پیر آئے ہو آیا باقی کو سمجھ آیا بلا ایک کلمے کا مانا کی زبان وان کتاب پھول مفتیاں کول پوچھ مولویاں کول پوچھ اگر مانا مکس کلمے دا ہوکا انہ نہ ہو تیری جتی میرا سر قبلہ جو ای ہو مفہوم توجہ کی کولی قربانی دے. نے فرمائی باگو لگتا سگنل کمزور سیون لگ گا بلا منن تو بغیر چارا کون لیکن ضرور ایک پاس کلم ایک پاس منافع کا ساری کامیابی اللہ رسول تابے داری جا منافق ہے جلا دگ ل یا کافر کافران کا گلام یودیا گلام جلا کلمے آیا مقابلے چند وہ آدھا اگر زمانے نچل سوں تو ترقی کی کرے سوں اگر بریان رسمہ نہ کرے سوں ترکی کی میں کرے سوں کامیاب کی میں تھی سوں اسا تا زمانے دے تانے تے زمانے دے مینا دا شکار پڑھ ویسوں خدا دا بندہ اے منافع کے جرادہ کھڑے اسا گھتانے میں لوگ مریشن لوگ آ یار کے کی تسان زمانے کو بھول گئے اس زمانے دی چال نہیں چلے زمانے نہیں چلے معاشرے نہیں چلے ماحول نہیں چلے خدا دیا بندیا تصوصاً جگہ رب رسول دیواری دا دہنا لگے یا رسول دہنا لگے یہ مینے آ تو دئی یا منا یا مو منٹ ن ت میڑ گال دہار سمجھ توجہ ریلشن تا سال بدور فرمائی فرمائی چار the بندہ بلا مین ڈر کے اللہ رسول کو کنڈ کی وہ ہر مومن ہر پلا گلا کے رب رسول راہ نہیں پیڑے تو وہ جی فرمائی اے بہانے اے خدا کی برادری میں ایک مثال د میں ایک مثال دمن گلا گئی گل کر دیں جرا سکولی کومبکو تھے آ مرو یہ بنو یہود نہ بڑو یہودی ووجی کی پولیس تو میں آخر لگنے کی کہڑی لڑ ہے حفاظت کی اسی ویلے بھی, بھی میرے مرشد پاک تھوڑا وقت تھوڑا اچھا مولا سونے نے جی دعوی نا حفاظت کا حفاظت حفاظت حفاظت اچھا بارہ اسلامی پتن جن اسلامی آدھے اپنے آپ بھائی میں اسلامی آدھے بارہ اسلامی ملکا دول ایک تجزیہ نگار دی تجزیہ نگار دی تحریر دے مطابق پنج تالی تو تجاہ لکھ فوج بارہ ملک کتنی فوج بولو دا پنج تالی تو سہی تو تجاہ لاک فوج دے خالی پاکستان کو اسرائیل دی فوج کتنی پونے ڈو لاکھ ایک لکھ پچہتر ہزار کبلا پونے ڈ لاکھ ایک پاس ہوگے پنجا لاکھ ایک پاسے ہوگی اٹے دل لون برابر ہے بلے دے اچھا اے اسلام والے پجا لا کے ایک پاس کڑے پونے لو لا کے ایک پاسے کڑی ہے مسجد اکشا بم کون مرد وہ بولو چمو ہے نمازیاں کون کھڑا کو قتل کون کھڑا رہ سوا لاکھ نبی نماز پڑھنے سل امبیا امامت دی اچھا پنج پاسے تے پونے دو لاکھ ہے مسلمان دا قبلہ اول مسجد جی بولیں سکویا کو مکھ تار سا ڈور سمجھا گئے حفاظتی ادارے ڈیڈ سو سال تو کو تعلیم حاصل کر کے وہ غلامی کا پٹا پایا نے اج اگر تیدے حفاظتی ادارہ کولو تا کبلا یہ اول نہیں محفوظ تھی سا کل اللہ بھی محفوظ نہ محفوظ نہ دشمن نہ کیا حفاظت دیتی اچھا خواہ دیا نا مولوی ٹریکٹر جہاز بڑا گیا جہاز کس کھاتے گئی پونے کھڑے ہیں گے پتا لگے فوجا دی لوڑ نہیں افراد دی لوڑ نہیں اتھا میزائل سے راکٹ دی لوڑ نہیں اترت ایمان دی ضرورت تن پچاہ لکھ بئی تیار کرنی تہذیب تا کے ذریعے ترے غیرت کٹ کی ایمانت کٹ کی کلم خالی کی دالی ناندرا ہے کردار تھا اس کا کردار کس کے تیکو اپنا کردار دے د اندر اللہ والا سودت گھنگی ہے قبلہ جو ہومن غیرت والے تو ترائے سو تیرہ ہی ٹھیک چندے بولیں ہومان والے ہو گیرت والے تو ترائے سو تیرہ ہی ٹھیک تھی جو غیرت ایمان نہ ہو پجا لا کے کچھ نہیں کر سکتے توجہ نے فرمائی اقبال موہر لاو اقبال فرمائندہ فرمائیے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجیتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجیتا ہے سوال پلتا ہے, ہے مو کا بے زری سے نہیں اقبال آد اس امت زوال آن کا سبب غربت نہیں اس امت زوال سبب ایٹمی طاقت دی کمی نہیں اس امت سوال آ سبب دنیا دی قیمت دنیا دی قلت نہیں دنیا دی کمی نہیں فرمایے اس امت دے زوال دا سواب غیرت ایمان دی کمی ہے آج دیکھ قبلہ ایک تراز ہوئے پتہ لگ دے منافق تے کافر اپنی مرزی نال چل لیکن مومن اللہ رسول دی مرزی نال چل دے توجہے لیکن نالک بیا بہانہ کا ڈھان آد مولوی صاحب یہ ساری قوم مولوی ہے مولوی نہ بنے واہ بھائی واہ کیا بات لانی مولوی صاحب یہ ساری قوم بن بنوی میں بلا ساری قوم مولوی بن گئی نا ان شاء دشمن وا اوہو زمانہ جی زمانہ سلاحدین اچھا یار دیکھ بات مثال ایک پاس پنج لکھ پونے دو لکھ مجبور خلی اج بھی دگو سلاحدی نیوبی کا نا چکھے اس کو او لگ لگتی ہے جی کو بندہ بہن کی گاہ چکے سلاحدین یہودیاں جناب ہندو ہوگوی کا نا چکنو کانڈے سلطنت عثمانیہ نا چکے او ہیک ہیک ٹھیک ہیک ٹھیک ڈہ دہ شاید فتح کی اتھا پونے دو لکھ دجاہ لکھ گی ٹیکی خرید نہیں سمجھ آیا چند چند چند دے لشکر دیا کو دیا کہ مولش ہے باہ چلو ایک گل بھی ٹھیک ہے لیکن اگلی گل یہ جو صحیح دین چلوں تا خاصو کیت فراڈ چھوڑ لوں بغیر تین چھوڑ وقت خاصوں کتوں آ فرمان رسول توجہ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرا جام گئے اوکما کالا لے ہی سلا تو سلام چھوڑا فرما دے وہ بندہ نہ فرما نہیں چھوڑ دے گے فرما برداری چا کیا کرے نا فرمانی چھوڑ دے داری مولا سونا سونا بغیر مالی کر چھوڑے دے کیا مطلب مولا سونے کو مال دی محتاجی کو نہیں وہ بغیر مال امیر بنا چھوڑے دے کدی برکت نال فرم برداری برکت نہ آئی دن گائے دن بغیر لشکر دے مولا تائید فرمائد لشکر ہومائد ہو وہ ترائے سو تیرہ ہو لیکن ساڈے فرشتہ دیاں فوجاں مکدیا نہیں غیر داریے بغیر دے مولا عزت دی محتاجی کوئی کبلا جو تابیداری داری ہو او سید کچا کے ارائی کے درتے جھکا دے بابے بو شاہ کون ہیں بابا نیت شاہ کون ہے مرید کون ہے پیر کون ہے توجہ نے فروائے یہ مطلب ہے مولا سونا اس برادری نہیں رکھی ہوئی وَأَعَزَّهُ مِن غیر عشیرتن کوئی برادری دی لوڑ مور محتاج ہی نہیں مولا رحم تے دے سا کول زمانہ دے سید سچی برادری ہے کیا اچھا اتنا سراہی دکا بیٹھے توجہ نے فرمائی برکت یہ فرما برداری ترکت لیکن اساں برادری برادری چون رشتہ گلے نے حقیقتے حقیقتے بڑے سونے نبی نے فرمایا شادیاں بیاہ شادیاں بیا چار وجہ اس روایت نقل فرمائی ہے اپنی چار وجہ سونے نبی نے فرمایا مال دی وجہ برادری دی وجہ نکاح مال بھائی مال ہوا نکاح ہے جو مال نہ ہو میں آ کہا بندے حسن بھی بیوٹی پارلر والا نقلی اصلی حسن سڈے علاقے سچی گال ہے سارے علاقے شادی تھے چار دن پہلے جہن چار دینک پالیاں بزرگیاں آندیاں رہی گبھرو سا اٹھن تہلے پہلے عورت کو سجا بنا لینیا بیوی کو گبرو سا چار د ڈٹھا ہو سنتے. کو بتائے ہے, نکلی ہے. چار دی گزرے گبرو کی ترتیب خراب تھی گئی بھائی کوئی پتا نہیں کرم والا کنڈا بیوٹی پارلر بزرگ نیا چوپ چوک پوک تھی گئی ترتیب خراب تھی گئی جی گبرو صاحب گھر بی پاک بیٹھی آئی سچی ہے بالکل سیدا اپنی ماں کو اکھے اما میری جال کتیں اس آخر میرے بچا سامنے بیٹھی میں سونی چھوڑ کے گیا پوری بلا بنی بیٹھی یہ تو کوئی مصیبت لکھی بیٹھی میرے پوتر گئی ہوں او حسن نکاح کوئی دے ہووے کوئی دے دا مال کوئی دے دا برادری ہووے لیکن میرے <متحدث> سونے نبی نے بھی نے فرمایا تسان سالے کنباس چنگی پہلے دین دکھائے مال پیچھے دکھا حسن دکھائے برادریاں باد پہلے دین دکھائے لیکن کی بلا کتنا کت آج, آج, آج, آج کل اج کل یہ ونڈ رائے آج کل رہی بولیں کت گئی وہ مرد کتھا رہ گیا جہ آدین بھیا کو دین علی بیوی چاہیے یا کتنا رہ گئی آخ مرد نال شادی کرے سو یہ تو ونڈ ہی موگ قبلا ہوں تو چلدی ساری نقل کڑی اصلیت ختم گئی توجہ فرمائی اصلیت تو ہٹے ہیں ظاہر جو لگے ہیں نتیجہ یہ نکلے تباہی تو بربادی سا مقدر بن گئی چار نہیں نہیں اچھا یار کدا سوچا نا یہ کام سارے کیوں تم عام کیوں تھی اس واسطے تھی اصا رب رسول دے احکام کو کنڈ لیتی ہے، تے اپنے نفس تے اپنے زمانے تے پاپ کو اے حالات سارے بنے دیکھ عورت بھی دی تے تو تو مرد بھی نہ عورت کو پتہ میرے اتنے مرد کے حقوق نہ مرد کو مرداں مرد ساری گل مرد اپنے آپ پاس چھکے بھائی یہ ساڑی وزیر بھی ہے مشیر بھی ہے نکرانی بھی ہے سارا کچھ میںن دارے تودے کوئی حق نہیں کوئی حد نہیں اچھا ہوں جیسے ڈوہائی فارے ہو گبرو آتا میڈیچل تہ رہی ہے عورتوں کے راج دا سمان ہے سی آمانگی میڈیچل نہیں میڈیچل نہیں سی اور نتیجہ یہ نکلتا ڈوہاں نہیں چل گھر کیا اگر نہ دینی ہون پا عورت کو دسیند مرد کے حقوق ہے کہ کرنا المختصر حقوق گن نہیں سکنا المختصر میں پاک نبی سرور نے فرمایا مرد دے جسم تے پھوڑے ہوں تے پیپ نکلے تے عورت زبان نال صاف کرے ولو مرد حق ادا نہیں کر سکتے اور مرد واسطے مولا سونے نے قرآن حکم فرمایا مردوں عورتوں کو مات تحت بنا شاہی ظلم نہ کرائے کرائے جبر کرائے نہ کرائے اچھا ورتےوا اچھا کرائے حسن سلوک کرائے اندنال اندنال اچھے طریقے نال اچھے سلوک نال رواہے تاکہ تاکہ زندگی عورت بھی آسان گزرے زندگی مرتی بھی آسان گزرے خدا دی قسم کر گیانا لیکن اے حق دین پاک دی اللہ دا قرآن نہ سہ دئی اصل کٹ جو کر بیٹھے اساں تے بھلا جو بیٹھے خدا دی قسم کر گیا اساں تے وہ کافرا منافقہ زندگی جو اپنی بنا بیٹھے انہوں تور طریقہ جو اپنا بیٹھے اساں تا کر کے تباہی بربادی کا شکار تھی گئے وگرنا اللہ دے قرآن نو لا بندہ ہووے مرد مولا علی سیت رکھ والا دی سیرت رکھنے والی حسین کیوں نہ جمے نار تکبیر نالس حسین حسین حسین دل کا چین کی دل کا چین یا حسین یا حسین, حسین <تصحان> وہ گال کی ہو حضرت جنید بغدادی تھی کہ کامیاب کیوں <تصحیح> ہر کم شریعت پیش کریں جیویں شریعت <تصحیح> آنکھ اچھا سونے نبی حکم اشارہ کہرے پاسے پیا ہے فرمایا دینکھائے کالی ہو گزارا کر وجائے برادری نیوی ہو گزارا کرائے غریب گھرانے دی ہو گزار کر بجائے لیکن دین علی دی ہوتا واسطے کیا حکم ہے کیا تو بھی مرد دین گلا ہے رنگ نہ لکھائے قد کاٹھ نہ لکھائے برادری باہیں نیوی دین چ پورا ہو گلا ہے یہ ہوں حکم رسول ہے شرا پاک دا لیکن تباہ پر بادی لوگ آ رہے ہیں اثر شریعت کو چھوڑا اپنی مرضی نپی اپنی خواہش نپی مردد ہے دین ہو, نہ ہو سونی ہوے۔ پیسے ہونیتا اور بابو گنساں بابو جہد منہ وال ہک نا ہو اتبا کریں پی ہے دی, دی, دی گیا دین رسول دی گیا اے کملی والے نال محبت کے دعوے چل گئے اے اللہ دے نال محبت کے دعوے جدہ دیواری آوے، اپنی کرے دعوا رب رسول محبت کرے بےسرا چاہ سیا بندہ کوڑ مارے تو کسور مارے مرضی نفس دی مرضی اپنی چاہت اپنی اور کملی والے محبت ایمان اللہ سونے وفا دتاوا مسلمانی جھوٹا ساچو سی جنا دعوے مطابق دلیل آہا قربان من مدے پاک نبی دی بار گا حضرت اسود آئے نیود مطلب کالا. دا. دا کالا بھی نہیں آتا بہ کالا اس میں مبالغے اسود مہو کالا آپ دا, کالا. دا, دا. دا. کالا. آن رنگ شریف نہیں میں بہ کالا آئی حضرت اسود لیکن انہ رنگ کالے دل نال چٹے تھی گئے دل کالے بھاڑ کریما جی دے پنچر والا ٹوپٹی نہیں بگڑا اصا بھاڑا پٹیاں رگے ڈرگے بھاڑ چٹے کار کھڑا ہیں اندر ساری ہیں ان رنگ چائے حضرت رنگ کال ہے رشتہ کوئی نہیں مہربانی فرما مہربانی فرماؤ میں کپڑنا ہو میری شادی کرو قربان میرے پاپ نبی سرور نے پوچھا رشتہ ہے میرے چاچے تھی لیکن وہ سونیے وہ رنگ خوبصورت میرا چاچا راضی نہیں تھی سونے نبی نے فرمایا اسمد چاچے حضرت خڑکا اپڑ گئے چاچے دا دروازہ کڑکایا چاچا بہار آتری جا خیر فرمایا نام اج بھیجا گیا آیا نا اج بھی آپ نہ آیا سردار نے دھی دا رشتہ منگنایا او پچھو کملی والے دا جو حکم آئی چیٹی گہل کر چاچے جل گہ سنی چاچے دل تھوڑی جی پریشانی آئی کہ یار رنگ جو کال ہے چاچا میں ایک لمحے چایا اپنی بچی کو پوچھ کے آیا حضرت چاچا جل اندر گیا بچی دروازے دے پیچھو خڑ کے سنتی پئی لیکن ایمان والے لوگ چبلا ان کلمہ دل نال پڑا ہوا ہے اتو نہ ہی پڑھا قربان وا حضرت اصمت چاچے کی دھی ہوسن پورے شہر مشہور رنگ حدرت چاچا جان گئے پہلے آخ جی رنگ کو نہ دیکھوجن والے کو دیکھو نارا <تصفح> نارے رسالے، نارے رسالے، نارے تحقید، نارے حق اہل سنت استاد مفقر اسلام امام گارت شمشیر بے نیا امام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد چشتی صاحب پیرا حضور وزود خواجہ محمد شب چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا چشتی صاحب چھوٹے حضرت صاحب, صاحب،, صاحب،, صاحب،, صاحب،, صاحب،, صاحب تو جو ہے عرض کی تھی رنگ نہ تھی اے جنالے تھی عرض کی تھی اببا جی میں کتنی خوش نصیب سی اس کو وڈی خوش بخت کون سی كہ رشتہ خود محمد پاک كٹو رے لیکن سچیاں سچی محبت ل کو رنگ نن نظر آدھے ان کو پیچھو حکم نظر آدھا وہ سچیاں محبت والے خدا دی قسم کر نا پڑھائی خدا کی کسم کرکیا کر کے بھاوے بچی آئی عورت نہ کے سلکل ہوتی ہے لیکن بچی عشق اور محبت اور وفا دیکھ آدھی آبا جی یہ رنگ میں وی خوش بخت آئی میں خوش نصیب آئی جو میرا رشتہ محمد اللہ نے فرمایا لکھ حسن پاک نبی حکم تارو وار وار نہ وہ آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے جڑا ذکر فرمایا نا اس نے فرمایا ہے او دا معنی ای ہو بندا کہ جڑے او صحابہ پاک تے عرب والے لوگن کلمت کر کے قلم بھی قربان کر دیں گاٹے وفا وفا پی ہٹے جان گئی ڈے ڈتی قدم نہیں ہٹایا کہ بلا اج یہ سادا آلم ہے بے قدرے لوگ ہے اص مفت کلما لب گیا کو کلمے کی قدر ہی نہ پائی ادو کلما پڑھا تو ادو کلمے دشمنی کیلادرت <تصفيق> فرمندن فرمایا اس یوں سف پہ کٹی مصر میں امبوشتے دنا اس حسن یوں پہ کٹی مصر پہ ہمار سرکٹا دے ہیں سرکٹات تیرے نام پہ مردان عربی سرکٹا دے تیرے نام پہ مردان عربی وہ سیا لوگ بچی پاگلے رنگ نہیں دے حکم کو ترجیح اصل اور دے خالی نان دے مسلمان رہ گئے جو نفس آ شان جو زمانہ وہ کراشرہ جو برادری آ جو مخلوق آکھے ہو کرنے او مایا تھے کبلا ہے یا تیوت لا الہ الا اللہ مخلوق رسول اللہ پڑھیا کر یاوت لا الہ الا اللہ زمانہ رسول اللہ پڑھیا کر اوہ خدا دبندہ جنا مننی زمانے دیئے وات قلم دا جوٹا دعویٰ کے ہے اوہ جنا لا الہ الا اللہ محمد ار رسول اللہ پڑدائے محمد پاک کر کر میں ڈرا خان تو شریف آپ پاس ایک دوست گل سنائی ساڈے علاقے کی عورت آئی و دل سمیر کو اللہ کے دی جاہ بن گئی مسلمان بی پر دہائی چلے وہ والدین چنگیا جنہاں تربیت آلہ کی آئی اپنے آپ کو لکا کے بیٹھی آئی نہ کہ برادری دی شادی چننا نہ کہ مرن من کے جمن ہے او سنگی گاہ سن پہ رشتے دار عورت پوچھے آدھیے بھائی تھی کریے او جڑا بندہ محل سنا او عورت پردے والی اندر رشتے دار ہے اس آخر آدھی عورت جہی ناک والے عورت آدھی اکھے اے مرنے تے جمنے تے خوشیاں تے غمیاں پہلے ہیں یا اللہ دہ حکم پہلے ہیں اس گئے گزرے معاشرے دے اندر ای ہو جائیں لوگ بھی بس دے پہنے توجہ نے فرمائی تک کبلہ خالی, خالی رہائش دا معاملہ بھی نہیں ہوندا خالی رہن یا حقوق کی ادائیگی کا معاملہ بھی نہیں ہوگا اولاد دا تعلق بھی دی شادی دا کیا مطلب ہے بائی یہ مولا سونے نے نکاح دا نظام بنایا کیوں یہ کر سکایت کے نکاح دا نظام مولا نے اپنی مخلوق کو وداؤن واسطے بنایا یعنی شادی دا مقصد اولاد شادی دا کیا مقصد ہے اولاد اچھا دے واسطے مولا سونے نے اتنا نظام بنایا اور اتنے اخراجات اتنے خرچے اتنا نظام اتنی خوشیاں اور جناب اتنا انتظار اتنا اہتمام کہ چبلا سارا کچھ کر کے باقی بندے دے ہاتھ اولاد بندے کا پتر نہ آئے <تصحیح> وہ فائدہ ہے شاید نے فرمایا شیخ شاہ کو لو پوچھا حضور یہ پردے کی حکمت ہے اسلام نے عورت پردے دا حکم دتا کیوں کہ کی بلا ہر کام چکمت ہو گبراہ نہیں با آخری گال یہ پردے حکمت کی شیخ شاہی نے ایک جواب دیتا ہے لوگ نا انہاں نے گھر آج کل سلطان رہی پہ جی ہاں جیرے ویل پوتری یا دھی جبان تھی, تھی, تھی وی جبان تھی وے تو تھو لفتی نہیں او تو گئی اپنی مرضی ن پوتر جوان تھی وجہ میں پیو کو پوتر اور واقعات اکثر طور پہ رو نما پہ نا اولاد پوتر ہوگا کٹے پیو کو یہ کسور برداری نہیں کریں چبلا چکت حق ادا کی فرمائی قربان مجھے فرماند سہبشادی ہے شخ ساہ ف ف ف فرمائند فرایا فرمایا بےو سپ جان دیں جان دے سپ جان دے سپاں نہیں ہو پانی, پانی چھے آم طور موٹ سپیاو کنارے ہو اکثر کنارے کراچی بندہ ڈگ پہ اس نمونے کا بنا ہوا قربان ونجا آپ نے فرمایا سپ ارد کی حضور سپ ڈٹھے ہوئے سپسم ہوے باہر پے ہر پیر کی کھو کر کھانے فرمایا جڑے سمندر تہے ہر نظر تو لکے ہوئے قربان فرمایا حکمتے سپر اس سپ چوتی بن دن بھی پوے نا اس کو دن خام موتی خام, خام, خام, خام, خام اس موتی دی کوئی قیمت نہیں آتی کالا موتی ہو خام موتی اس کو موچی بھی لیکن خاندن سپ سمندر دے سینے چاہ ہر بندے دی نظر تلو د فرمایا اس موتی اس کو تر شکتا آدر درے یکتا دا کیا مانا ہوں دا ہے او موتی جی آپنی مثال آپ ہوں ہے جی آپنی مثال سپاں کو دیکھ کے پردے دی حکمت جی عورت ہر پیر دی کھو کر کھاوے تو جو ہے ہر کمینے دی نظر تلے آ ہر بندہ دیکھے ہر گلی دا کو بنے کہہے ویلے کماندن کھڑی ہوے کہہ وی گھاج کھڑی ہوے اچھا یہ جی سارے دیہاتی لوگ جٹ طبقہ یہ سمجھیں بھائی صرف بغیر شہر جو فیشن کر کے وہ باہر نکلدی میں بلا جد اج کل دیہاتا ترقی آ گئی جدہ دیہاتا فوٹی چڑنے کرمالیاں نکلدی تا میک اپ کی کمی او کو نہیں ہوگی نہیں بزرگ پڑ دے بھائی رن کی کھٹی تو چنگ لیکن یہ گال غیرت والے کو بے غیرت کو نہیں بے غیرت اندر کرد ہے غصہ کرے دے بھائی میں کوا تھا کیوں بیٹھے کہ بلاج کل ساری خیر بن گئے گبرو بیٹھا ہوں لے بیٹھا ہوں موچھ دے مردی تجوی نے فرمائی خدا دی قسم کر کے آنا مر تو ہوا چوکیدار تو گھر بائے میں جو تیرا نوکر وتا باہر نوکری میں ساڑھے رب نے گھر دم بنا لیکن کٹ کہ دی نظر اچھا گزر گیا کوئی اپنی قومی سلاح الدین ایوبی بھی جمد بٹھا کو محمود غزنوی کو محمد بن کاسم قاسم کو قطب الدین ایبک کو تارک بن زیاد کو سلطان ٹیپو کو شیر شاہ سوی بند تھے فرمایا وہی اور ہر کمینے دی نگاہ موتی نہیں بنتا جو بنے تخام بنتا ہے جرا کہم نہیں آ شکر چیما صاحب اج کل اس قوم کا مبلک ہے کہ بلا جیری قوم دا اسلام جیری قوم دا اسلام سوشل میڈیا ہوئے تو مبلغ تو شفقت چیمہ ہو اسلام سوشل میڈیا مبلک مبلغین ن شد فریدی صاحب شفقت چیما سر واہ بی واہ مت مری جن کو حد ہے جس کو مولا سونے نے اس تک کہ نظر نہیں پہنچتی ہے جن ہاتھ آ جات آ جائیں تو ولڈوجے ہاتھ وہدی نہیں جو فرمائی وہ جرا سمندر محنت نہیں ہاتھ لگتی ہے لیکن جہاں ہاتھ لگ جائیں نا ووتی وہ ہوں گی جی دی قیمت کل کی نہیں دے سکتی لکیا ہوا سپن میرے گوس پاک دی اما لکی ہوئی قربان بنیا نہ بال کہیں دکھا ہے نہ چہرہ کہیں دکھا ہے نہ ہاتھ کہہ دکھا نہ کپڑا کے دھے نہ خوش پاک دی اما دی نگاہ کے غیر محرم کو دکھے نہ آواز سنیے نہ سنائیے انج اپنے آپ کو لکا کے رکھے جا موتی آئے وہ موتی آئے وہ جڑا ہر بلی کا شہنشاہ جب تک وہ اپنی مثال آپ گنا اس پاک دے مقابلے کا توجہ نے فرمائی آه. جی کی بلا سادے لال کی سادے کو لٹی اور باہر کا رننا باہر, کا کیوں؟ اس واسطے اور باہر نکل سن تسا بغیرت بن ویسو گھر سلاحدین گاضی جمنے بند تھی ویسے اصا آزاد تھی ویسو تسا غلام بن ویسو وال لے اپنے منصوبے کامیاب تھے کہ بلا یہ اسول خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے اخبار آبادی کی گل سنا اخبار آبادیاں ਲੋਹੇ ਦੀ خان ہوا لوہے کی خان چنے نہیں نکلے آدھے اور کھان ਦੇ ہو پہاڑوں ਦੇ پہاڑوں کے کھانا آدھا کھانا اے پتھری کولے دی خان ہے جس کو اردو میں کان کہتے ہیں اے پتھری کولے دی خان ہے یہ سیمنٹ کی خان ہے یہ فلانے پتھر کی خان ہے یہ فلانے پتھرا جس خانہ تو سونا نہیں نکلتا سونا کٹن واسطے سونے دیا کھانا گولنیاں پہنچا تو نے فرمائی اخبار بادی فرما ہے ماد فولاد بن سکتی نہیں مادنے زر سونے کی کان سونے کی کان مادن فولاد کبھی نہیں ہو سکتی یعنی جی تھو نکل نکلنا ہوئے وہ سونے کی کھان نہیں بن سکتی ماتم مادنِ مات مادنِ پل شکتی نہیں ارے بے حیا ماں با حیا اولا تل شکتی نہیں ارے بے حیا اماں جو بے حیا ارے بے حیاب اولاد جل سکتی نہیں چاہیے اولاد ہیرے واگ چاہیے جناب کو کلمہ پڑھی پڑیتا پما ابے لگتا ہے دے باپ باپ دے آخری گال سنا نتائج تک پہنچ بس حضرت عبد اللہ بن حرب نیشا پوری اللہ ان پتر ہی شرابی ہے لیکن پتر ایک مریدار کبار گزری اس عرض کی حضور تص اللہ شرابی اے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اے میرے دا کسور نہیں یہ <سؤال> ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے <سؤال> مریداں دا پورا مجمع حیران فرمایا میری گھر والے بھی آئی عبادت کرے نہیں آئی میں عبادت کرے گا سر لو کون آئی اص واسطے پکا لو دے گھروں گے وہ لوگ کھان دی دیر پہی ہے عبادت بھی گئی روحانیت بھی گئی جدہ تھی شرابی بنے میں تحقیق کی سیاح لوگ ہیں نا اپنی کمی نظر رکھے جناب اولاد گاہل کھوتے دا پوتر سور دی نسل اس کو شرم آتی سور کھوتے دی نسل سور دی نسل وہ کبلا وہ نسل ہے کوتا سور تب بن لگا جو پیو اپنی اولاد کو باہل کردے دا مانا نہیں <تصفح> مطلب دسے نہیں, نہیں منگے نہیں پتا تو ہے جو اپنے آپ لون دی لوگ تحقیق کی تھی نا دربار جو آیا فرمایا او لون کھا بیٹھے اے اس لوگست پیے جو پوتر شرابی بن بیٹھے فرمایا میں اس کو کچھ نہ آدھا میں اپنے آپ کو سزا دینا جو جرم ہے صرف دع کرے بند کبلا جتھ باجی ہو خون اتر بنے شرابی اللہ دلی آخر ساری کسور قبلہ جی سارا ٹکر ہی ہووے د سودی ٹوکر بھی اتنا کیا جتھ ساری روٹی جتھ سارا کھانا حرام دی کمائی دا ہوئے رشوت کا ہوے دا کا ہو ہوکیتی دا, ہو دا حق ہوے اتھا اولاد تھی اللہ دے دے مولا سونے نے فرمایا میں بے نیاز آنا ہاتھوں نے کٹاو لکھا تو فرمائی نہیں میں غلط غلط نہیں کی مر دشانے بزرگ لائی خریا ن شیر کدا گھا نہیں چڑھتا سرے کی سلیکی اخانے شیر بوکھ مرسی پر دب نظر سی تو مرد مرد اور مرد دی مردانگی دی مرد دینے متین اور شریعت متحرا نال قائم رہ میں مثال دن سوال تے اے باقی نسل تتی رہی ہے کیا چکر ہے میں پتہ جیندے چہرے سننا <متحدث> او مرد وہ مرد, مرد, مرد, مرد تو پردہ ضروری ہے غیر مہر مرد تو بچنا پردہ ضروری ہے دور ہونا ضروری اس واسطے داڑی والا دیکھے نے میں چپلا دے دے بھائی جتنی برادری یہ ہر شہ صاف کرا کے یہاں انہاں کو ہی نہیں سہ پتا ہے نال دن فارے گئے لوگ پتھر سارے نال د یہ سارے بدیر خیر وہ اکبال نہیں فرمے اقبال فرما فرمایا کوئی حامی نہیں شیخ صاحب تو پردے کہ کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہواس میں کل آپ نے فرما دیا یہ ساتھ ساتھ آخر کس سے ہو جب مرت ہی نارا نارکی نارے, نارے, رسالے، نارے, تحقیر، نارے, نارے اللہ محمد چار یار ہاجی خاج پتب پڑھی پر اقبال اللہ عمل ایمان سا دولت مال مال, مال, مال فرما, کی و مال و مال فرما کیا بےریس بچہ طرح بھی قیمہ مت کرا سکتا ہے مت نہیں کرا سکتا وہ بھی صرف اس لیے کہ فتنے کے خوف اگر بالغ ہوئے تھے بے ریش ہو ہوئے تھے تراویز امامت کرا سکتے کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہراہ میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے کیا عورت کا میلاد منانا جائز ہے دو جی پرچی بھی یہ آئی پی ہے ہمارے علاقے میں کثرت کے ساتھ عورتوں کا میلاد ہوتا ہے میلاد ہوتا ہے ملاد پڑھایا جاتا ہے اس کا ثواب بھی ہے یا نہیں انہوں نے پوچھا بھی جی ہے یا نہیں یہ ثواب تک کپڑے کھڑے اچھا بھائی دیکھ عورت واسطے اگر اس زمانے مفتیانے کرام ہوفتاح اسلامی حکومت آوے تو علام کیوں کہ فتنے بہت زیادہ ہو قبلہ کہ پردہ فرض ہے ملاد کیا ہے مستحب مستحب مل کیا مان کوئی کرے ثواب نہ کرے تو پکڑ کوئی نہیں اچھا ہوں مستحب دی خاطر اکل والے اقل والے نظریہ یا مثال ایوتا بتا کھڑا ہو نماز کا ٹائم ہوگئے تو نماز چھوڑ میں تو پانی کھٹے جان یہ گاہ فرض پردہ عورت کیوں نشے قرآن ہے قرآن کا حکم ہے اور آلہ حضرت فرمند نے فرمایا نقمت المرت ان عورت دی آواز بھی عورت ہے جی عورت دے جسم دا لکاونا فرض ہے آواز ای کا لکاونا بھی فرض ہے فتابہ بریلی چ لکھا کھڑے جتنا عورت دی آواز اٹھ دیئے آواز اٹھن دے فتنے اٹھن لگتے ہیں میں ہوں ان فتر کیا تفصیل ملادوں دے پیچھے کیا کیا میلاد مناو لوگ آدھے چشتی میلاد دے خلاف ہیں میلاد عورت مناو لیکن اپنے گھر باہر نہ منہ اپنے گھر کے ملاد منا ملاد والے من پردہ بھی کرے درو پڑے قرآن پڑھے لیکن آواز تک نہ منہ ای ملاد مناسب گھر بہ کے عورت کر کے کلمہ شریف پڑے درود شریف پڑے قرآن پاک دی تلاوت کرے نیاز پکا اپنے بالاں کو لے شوہر کو جی لے باہر کیا ادنی ملاد تھی تے دلادے ویل عورت حدوں باہر نکلتی بت ملاد نہیں راد بت فساد بن چیتنا بنتا واسطے عورت کی آواز کا لکامنا فرض عورت جسم کا لکاونا فرض عورت اس وقت جناب ایسا وقت آ گیا وہنی لوگ کپڑے بھی دے کپڑے بھی یعنی اتنی بے حیائی آ گئی اکی اندر کہ عورت جو ویندی پی ہو لوگ کپڑے بھی دے یہ مطلب ہے عورت عورتوں باہر نکلے گی پردے کے متعلق مسئلہ ہے کہ عورت کس مجبوری اور مقصد کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے یعنی پردے کا شری طریقہ کیا ہے ماں باپ کی زیارت واسطے بن سکتی ہے شرف. لیکن وہ بھی اس حالت منج سکتی ہے کہ اپنا پورا جسم لکا کے چہرے سمیت چہرے سمیت اپنا پورا جسم لکاوے برقع پاوے چادر پاوے اپنے آپ کو لکاوے وقت گھروں باہر نکل سکتی ہے ماں باپ دی زیارت واسطے ایک مقام دجا مقام اگر عورت دول کوئی محرم کوئی نہیں یعنی پیو بوتر چاچا ماما بھنیجا بتریجا یاول شوہر ایسا کوئی محرم کوئی نہیں کہ کو مسئلہ پوچھ کے درسا وت عورت, عورت اگر مسئلہ پوچھنا چاہیے تو وہ عالم دے کول مسئلہ پوچھنے باہر نکل سکتی ہے لیکن مسئلہ پوچھنے بنے تو کپڑے نہ بٹاوے یہ نا لکھک کپڑے نہ کپڑے یا کپڑے کپڑے چادر برکا سٹ کے باز بزرگ نے بڈی پہ تریا مقام تریجا مقام کہ عورت عورت نے اگر کہیں کو قرض کنک اس دے کول محرم کوئی نہیں جڑا قرضہ گھن کے واپس لے دے تو قرضہ گھنن نو سکتی ہے لیکن وہ بھی پردے د دے آواز اشاد بزرگانے تے غیرت غیرت تے اتنے پہاڑا امام غزالی فرماند نے فرمایا عورت جو گھر دے اندر دوری ڈنڈا کٹے دوری ڈنڈا وہ کو تھوم دھانے کو چٹنی چٹنی دوری ڈنڈا جو عورت کٹے عورت دے ہاتھ دے دوری ڈنڈے دی آواز نہیں غیر محرم تک نہ منجے کہ بلہ سادہ اسلام تے اس قدر غیرت قدرت سبق پڑے جی دوری ڈنڈے دی آواز نہ من او اب کرمالی آپ سفیکر لائی کھڑی ہوئے تقریر سننا اپنی سلح واسطے اللہ دا قرآن سننا. تقریر سننا باز و نصیحت سننا ٹھیک ہے لیکن عورت دی آواز تو بچنا اور آواز سننا اے حرام ہے کہ نال سنت بھی ہو بھی ہو سکتا ہلال بھی کھاوے ہرام بھی کھاوے اسی برتن بھی, اسے نہیں بھی اسے نہیں اتنے سادے چ... الفاظ کے باوجود بھی جناب نہ آد میرا مشورہ ملتان وکٹویریا کرو اپنے دماغ دا علاج واسطے آ بہل پور ایک تھوڑے نڑے اپنے اپنے دماغ دا علاج کہ اس وقت اس وقت جس قدر اتنا آم ہوا خدا دی قسم کر کے نا بندہ آج حد کوشش کرے جو عورت کو باہر کٹن تو بغیر بندے دا گزارا چل ونجے یعنی جنہوں مقام تجن کی اجازت ہے وی صحیح اگر انہوں مقام تین نہ من گزارا چل ونجے ای کہ غیر دی تیری عزت دعا کر مولا سونا عزت ایمان غیرت دی دولت مالا مال فرم آ ایک ایک ایک ایک ایک طویل مسئلہ ہے لمبا مسئلہ وقت کافی تھی اخل ہے لیکن میں اتنا عرض کر دینا کہ اج کل دے اکثر پیران دے اندر اکثر دے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار دی دشمنی آ گئی رافیاں خارجیاں تو اے وراست چل لیے تے آج کل اکثر سادسر تے, تے نظریہ حضرت میرے سونے نبی نے فرمایا جہا میرے سحاب کا دشمن ہے وہ جہنم کتا ہے اور جیڑا میرے صحابہ نو گالی گلوچ کا نشانہ بنا جنت حرام صحابید ایسے پیرا تو ایسے سائدوں بچے کرو اپنے آپ بچایا کرو جنہوں نبی پاکستی دشمنی ہودا کی قسم کر کے ان نبی صحابت ਦੀ دشمنی بندے کو تباہ و برباد کرنے دینی میرے سونے نبی نے فرمایا ہے ہر دی بنیاد ہو اسلام دی بنیاد میری آہل بیت دی محبت ہے میرے صحابہ دی محبت الحمدللہ